جو ارادہ کرنے والے ہوں بیت اللہ شریف کا جب تک تلاش کر رہے ہوں اللہ کا فضل اور اللہ کے رزا حل ولا من کو اس وقت تم اب ارام سے فارغ ہو جاؤ فستادو پہ شکار کر سکتے ہوبتہ کوئی وہ لوگ جو اسلام میں تھے تم اور کفر میں تھے وہ تمہیں ستاتے تھے اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں اب نئے نئے مسلمان ہو کر وہ بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو پھر تمہیں پرانا بغض جو ہے نا وہ اس کو نہ ابھار دے کہ ہمیں بھی روکتے تھے ہم بھی ان کو روکتے ہیں نہ اب جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں وہ اس لیے تمہیں ان کے روکنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کیا کرتے تھے تم کو مسجد حرام سے کبھی اس پر نہ اکسا دے کہ انتا تدو تم تجاوز کرنے لگ جاؤ اور پر زیادتی کرو نانا تاون کرو ان کا نیکی کے کام پر اور تقوی کے کام پر یہ حکم قانون عام ہے کہ بر اور تکوا کے کام پر مسلمانوں کا امداد کرنا ضروری ہے اس میں وہ تنخواہ بھی آ جاتی ہے امام مسجد کی قرآن پاک کے معلم کی کہ وہ اگر نہ بھی مانگے مقرر نہ بھی کرے تو پبلک پر تو بہرحال فرض ہے نا کہ بر اور تقوی پر امداد کرے اس کی ولا تعن صوبان شرک فیلی اور شرک تصرف کے کام پر ان کا کوئی تعاون نہ کرو نہ تعاون کرو اوپر شرک فیلی کے اس ودوان اور شرک تصرف کے کام پہ جو شرک فی تصرف کروا رہا ہے یا شرک فیلی کر رہا ہے اس پہ اس کی امداد نہ کرو بلکہ وہ تو گناہ ہوگا سرے سے جو لوگ جشن عید میزاد النبی مناتے ہیں یہ شرک فیلی کی ماد آتا ہے تم جا کے اس کا نظارہ دیکھنے لگے جاؤ ان کا سواد بڑھ جائے گا جماعت بڑھ جائے گی اور تم شرک فی فنفی شرک فیلی کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے یعنی ایسا کام جو شرک فیلی کا تعلق ہے جس سے یا تصرف کا اس میں شرکت نہ کرو ورنہ تم بھی اسی طرح مجرم بنو گے جس طرح وہ مجرم ہے اللہ سے بچ کے رہو ان اللہ شدید القاب اللہ سخت صاف والا ہے حرام کر دیا کر دیا گیا ہے تم پر مردار کو بہنے والے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اول درجے کا حرام مہتا ہے اس سے ڈبل دم ہے اس سے ڈبل حرام لام خنزیر ہے اور تمام سے ڈبل حرام چیز وہ ہے ما او غیر اللہ بھی جو کلمہ ماں جو کلمہ اونچا کہا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے جس کو کہتے ہیں نامزد کرنا جو نامزد کر دیا جائے غیر اللہ کے لیے وہ خون سے بھی حرام ہے بھی زیادہ حرام ہے مردا سے بھی زیادہ حرام ہے, مردار سے بھی زیادہ حرام ہے وال مونخا کا تو اب دوسرا جو شروع ہوا وہ گل گھوٹو کی مر سے جو مر جائے والموقوزہ تو چوٹ کھا کر جو مر جائے والمتردیہ تو بلندی سے گر کر مر جائے ودی تو ٹکر کھا کر مر جائے ماں اکل سب یا درندہ پھاڑ جائے جس کو یہ سب حرام اِلَّا مَا تُمْ. مگر ان میں سے جس کو تم لو وَمَا اور جو ذبح کیا جاتا ہے تھانوں پر درباروں پر وان تک یا اپنی قسمت کے تیر تقسیم کرتے ہو کہ جس سے گھڑے کے اندر تیر ڈال دیے کسی پہ لکھا ہوا نہ جاؤ کسی پہ لکھا ہوا جاؤ کسی پہ کچھ لکھا ہوا ان کے مطابق جو تم کام کرو اور پھر اس کی خوشی میں ذبح کرو وہ بھی حرام ہے فسق. یہ سب کا سب کام جو ہے یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے آئے مسلمانوں یہ چار درجے ہیں تاریمات اللہ تاریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات غیر اللہ یہ چاروں چیزوں سے جب تم بچ جاؤ گے تو علی میاں صلی اللہ دین کا وہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے معلوم ہوتا ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں سے دین بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے اگر یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ مشرقین کی رسم و رواج کی ان سے پرہیز ہو نیازات اللہ کی وہ حرمتی نہ ہو نیازات غیر اللہ کو سور سے بھی زیادہ حرام سمجھے تحریمات اللہ کا احترام کریں تحریمات بندوں کی جو ہے اس کو حرام نہ سمجھے ان کو حلال سمجھے کیونکہ وہ حرام سمجھتے ہیں یہ چار چیزوں پہ جب عمل ہو جائے گا آج کے دن مایوس ہو جائیں گے کافر تمہارے دین سے اب وہ خواہ لڑیں گے ہاتھا پائی کریں گے تو ان سے ڈرنا نہیں مجھ سے ڈرو اور یوں سمجھو کہ یہ چار چیزوں پہ عمل ہو گیا علیم اکمل تلقم دین اکم آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا نعمت پوری کر دی تم پر ورزی تکمل اسلام دینا تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر دیا ہم نے اب فاما نل تر رفیع مخم ستین فاما نل جو مجبور کر دیا جائے بیچ بھوک کی حالت میں غیر متجان پھر لے اس من نہ وہ تجاوز کرنے والا ہو شرک پھیلی چیز کا لے اس من یعنی جو چیز شرک والی ہے وہ نہ کھائے غیر متجان پھر یہ ظلم نہ کرے کیونکہ اللہ تعاون اسمان <دُوان> یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم سے مراد شرک پھیلی ہے شرک والی چیز پر تجاوز نہ کریں وہ نہ کھائیں اگرچہ مر بھی جائے اس کے علاوہ فی اللہ غفور الرحیم اس کے علاوہ بھی چیز حرام کو حرام سمجھ کے کھا لو مگر اللہ معاف کر دے گا غیر اللہ کے نام کی چیز ہو بھوکوں سے مر جاؤ وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے غیر متجان میں اچھا یس الماضا اب اللہ نے جو فرمایا ہے اہل بہ مت النا یا اللہ وہ بھی ہمیں بیان کر دینا کہ کون کون سے جانور یا کس کی ماری ہوئی کون سے جانور حلال ہیں طیب ہیں اللہ فرماتا ہے پو پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال ہے ان کے لیے تو فرما دے تمہارے لیے ایک تو حلال ہے تو یہ بات ہے ایک تو حلال ہے یعنی وہ چیزیں جو بے عیب ہیں جس پر شریعت نے حرام ہونے کا مکرو ہونے کا حکم نہیں لگایا ایک تو وہ حلال ہے دوسرا وما الم تم میرا جوارے وہ جو سکھاؤ تم پھاڑنے والے جانور کو جوارے مکل ان کو سکھانے والے ہو وہ تم تو اللہ یہ قلب کہتے ہیں چمبے کو چمبے کے ساتھ جو جانور کسی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کو پھر پھاڑتا ہے تو اللہ منہ اگر ایسے جانوروں کو تم کتا ہو گیا شیر ہو گیا چیتا ہو گیا کوئی جانور بھی جو پھاڑنے والا ہے ان کو اگر سکھا دو تم مما اللہ کو اللہ کو بولنا وہ علم سکھا دو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے تو پھر اگر ایسا جانور کسی جانور پر چھوڑ دو تقویر پڑھ کے وہ جانور جا کے اس خرگوش کو پکڑ کے اپنے چمبے میں لیتا ہے اور تمہارے سکھائے ہوئے کتے وہ تیری طرف دیکھتے ہیں کہ میرا مالک آ جائے تو میں اس کے حوالے اس کی امانت کر دوں اس کے قسم کا سکھا ہوا سکھایا ہوا کتا ہے تو فکلو پھر کھاؤما ام سکنا لے کم جو جانور اس نے پکڑ کے تمہارے لیے تھام رکھا ہے اللہ کا نام یاد کر کے تاکہ چھوڑو اللہ اللہ سے بچو یوں تعویر کر کے حرام کو حلال نہ کرنا ان شرطوں کے ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے ان اللہ سری الساب مث کتے کو آپ نے سکھایا ہے شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس کو تو تین شرطیں ہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خرگوش نکلا ہے نا کتا تیرے پاس کھڑا ہے کتے نے دیکھ لیا ہے خرگوش کو مگر وہ تیرے منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ مالک اجازت دے تو پکڑو ایسا سکھایا ہوا ہے پھر پہلی شرط ہو گئی دوسری شرط کہ اس نے مالک نے اس کو گٹ کر دی ہے ہاں بھائی پیچھے لگ جائے اس کو پکڑ لے پکڑنے لگا تھا تو مالک نے پھر آواز دی ہے جو سکھائی ہوئی تھی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے واپس دیا ہے دو شرطیں تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس نے پکڑ کے اپنے پنجوں میں لیا کھایا نہیں پھاڑا نہیں صرف چمبے وغیرہ لگنے سے جو کوئی زخم ہو گیا اس کو ہو گیا اس نے منہ نہیں مارا مگر اس کو اپنے پنجوں میں دبا کے پیچھے دیکھتا ہے کہ مالک میرا پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ جائے تاکہ اس کی امانت میں اس کے حوالے کر دوں یہ تین شرطیں مالک آ گیا ہے اس پنجہ اس نے اٹھایا ہے اس جانور سے خرگوش سے دیکھا تو خرگوش مرا ہوا تھا اللہ فرماتے ہیں وہ ہلار ہے ہلار ہے اس کے پنجوں کی دبوچنے سے اگر وہ مر گیا ہے زخم تو اس نے کوئی نہیں کیا اپنے منہ سے کھایا تو نہیں اس لیے اللہ کا نام لو اور کھاؤ کے شک ان سر صاحب یعنی یہ کتے کی حالت ہے کتا ایک ہوتا ہے لٹ کتا ایک ہوتا ہے سکھایا ہوا کتا مشرق کی مثال ہے لٹ کتا کیسا اللہ پاک فرماتے ہیں نا آتے ہو آیات نا فن سال ہم نے اس کو آیات دیں یعنی سکھایا فارسالہ کا میں وہ جس طرح سانپ اپنی کوندر سے نکل جاتا ہے آگے کو کوندر پیچھے چھوڑ جاتا ہے اسی طرح ظالم نے آپ آگے نکل گیا قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا لہذا وہ لٹ کتا ہے لٹ کتے کی ماری ہوئی حرام ہے مشرق کی ہوئی حرام ہے یہ کتا جو سکھایا گیا ہے اگرچہ حرام ہے مگر موحد آدمی اور مومن کی تعلیم سے اس توحید کی برکت سے کتے کی ماری ہوئی بھی اس کے لیے حلال کر دی گئی ہے آگے علی متو پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور بھی بچ گیا ہے جس کی ماری ہوئی حلال ہے کیا پھر سنو میں نے کہا کہ علیم اہلکوم تو یہ بات تو یہ بے داغ چیزیں تمہارے لیے حلال یہ لام نفے کا ہے علیم اہلک تو یہ بات یہ لام نفی کا اہلکم یوم لکوم لام سب کا کیا ہے نفع کا ہے گویا اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تو یہ بات کو بھی پسند کیا اور اس کو بھی پسند کیا جو ات الکتاب والے حلال کرے ات الکتاب والے حلال کریں ان کی زبیہ بھی ان کی لڑکی بھی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے کیوں تمہیں وہ نفع مند ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو بندوں کے لیے مفید ہو اللہ فہم تمہارے لیے مفید تو یہ بات بھی ہیں اور تمہارے لیے مفید ات ال کتاب کی زبیہ بھی ہے ادھر اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں ان اللہ یار لا اللہ پسند نہیں کرتا فاسقوں کے ہمراہ ہو کر ان کی بات کو پسند نہیں کرتا اور اد اللہ فرماتے ہیں ہم نے پسند کیا ان کی لڑکی کو بھی ان کے زبیہ کو بھی قرآن میں تو اختلاف نہیں نا قرآن پاک تو سچی کتاب ہے ریو کتاب ہے معلوم ہوا اوت ال کتاب والے نہ یہ فاسق ہے نہ کافر ہے اگر فاسق یا کافر ہوتے تو پھر اللہ ان کی زبی اور شوقری کو پسند نہ کرتا معلوم اوتھل کتاب اور اہل کتاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے اہل کتاب والے وہ ہیں جن کو اللہ کیا کہتا ہے یا کتاب لستم علاش ہے اے اہل کتاب والوں تو مرتد بے دین ہو دوسرا اہل کتاب کتاب سنبھال اہل کتاب والے خود نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی تورات کو بھی نہیں مانتے اور آپ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے تو مرتد ہوئے کہ نہ ہوئے ہمارے لیے اور کتاب لیا وہ تو ہے مرتد اور مرتد کی چیز اللہ کے طرح پسند کرتا ہے معلوم ہے تو سارے یہودی عیسائی مگر یہود و نصارہ میں سے کئی ہیں الب کے وہ یہودی اور عیسائی جو اپنے پیغمبر کے مذہب پر قائم ہیں اور اپنی تورات کی ملت پر بھی قائم ہیں اس لیے ان کی زبیہ اور ان کی چھوکری اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند کی لکومت تو یہ حلال کیا گیا واسطے فائدے تمہارے کے تو یہ بات لام نفے کا ہے اور نفے والی چیز اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند کی ہے اور ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ لیمیز اللہ ہو خبیسا میں نہ طیب خبیث اور طیب کو اللہ کٹھے ہونے نہیں دیتا اور خبیص ہوتا ہے مشرق طیب ہوتا ہے موحد یہ موہد اور مشرق کو کٹھا کیسا ہونے دیتا ہے اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طیب اوت کتاب والے جو ہیں وہ اپنے نبی کے مسلمان ہیں اپنی کتاب کے محافظ ہیں مدح ہیں کا اس لیے صاحب ہدایا والا ہم تو چونکہ انفی ہیں نا انفیوں کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں غیر مقل تصور ہے تو ہدایہ میں ہے صاف, صاف ہے ہدایا کے اندر کہ کا امن بل مل ہیں کا ایمن کتاب میں سے ان کی سبھی حلال ہے جو کا منبل ملت جو ملت کے ساتھ قائم ہو کتاب والے ہیں جو اپنی ملت کے ساتھ قائم تھے اور ساتھ ساتھ اپنے بھی قائم تھے تورات بھی ان کے ساتھ محفوظ تھی کو بگاڑتے بھی نہیں تھے اس لیے اللہ نے رواداری کی کہ آدھے مسلمان تو یہ ہے نا ہمارے لحاظ سے اپنے مذہب کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں مگر ہمارے لحاظ سے تو ابھی مسلمان نہیں توحید کے تو قائل ہے نا باقی رہ گیا محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا اللہ نے ان کی چھوکری پسند کی ان کا کھانا پسند کیا تاکہ مسلمانوں میں آمد رفت و رواداری کے ساتھ یہ محمد الرسول اللہ کو بھی مان لے گئے بات یہ تھی سال ڈیڑھ سال پہ سارا مسئلہ چلا سال ڈیڑھ سال کے بعد نہ کوئی اتل کتاب رہا نہ کوئی اہل کتاب رہا اہل کتاب جو تھے وہ قتل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے جو مسلمان ہو گئے تم جا کے یوں یوں نہ کرنا جی مول صاحب یہ کہتا تھا مولوی صاحب بخت تھا وہ کہتا نہیں تھا قرآن مقدس کے متعلق پہلے قرآن کا موازنہ کرو کہ قرآن مقدس فاسق کو فاجر کو کافر کو مرتد کو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے راضی نہیں ہوتا یہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے مسلمانوں کے لیے یہ غذا پسند کرنے پر راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جھگڑا نہیں ہو سکتا مولوی کے دماغ میں جھگڑا ہو سکتا ہے آجی جی تمام اللہ عت الکتاب ہل اللہ کم اور سبھی ان لوگوں کی جو ات الکتاب ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے اور تام تمہاری حلال ہے ان کے لیے اور والموسنات سناۃ مومنات تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں اب وہ عورتیں جو موسنات ہیں پاک دامن ہیں عورت مومن عورتوں سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں اوت الب والوں سے تمہاری مسلمان عورتیں پاک دامن وہ بھی تمہارے لیے حلال اور پت ال والوں کے جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے تم اڑنا وجوہ اڑنا جب ان کو حق مار دے دو موسمینہ شادی کرنے کا ارادہ ہو غیر مسافح اور وہ مستی بہانے کا وعدہ نہ ہو جس متے والے کرتے ہیں بھلا متخبی افدان نہ لک لکے چھپے یار بنانے والا کہو ممن کا یو یکربلی ایمان سن لو جو کفر کرے گا ایمان کے ساتھ فقط حبت عمل ہو بس اس کے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے وہ خسارے پانے والوں میں سے ہوگا اچھا اب ان چیزوں کی اصلاح ہوگی نماز کے ساتھ اس نماز کا مسئلہ بھی سن لو ایماندار جب اٹھو تم طرف نماز کے فخص لو وجو حکم چہروں کو دھو لو اپنے ہاتھوں کو ارغوں کی طرف ممسوب رو سے اور مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو دھو لو کا طرف ایک ٹکنو تک اور اگر تم ہو جنبی تو پھر نہ لیا کرو کون تم مر اور اگر مریض ہو یا سفر میں ہو یا کوئی آیا ہے تم میں سے کوئی غائق تقاضا انسانی کر کے اولا مستم ان شا یا تم نے عورتوں کے ساتھ مس کیا ہے پھر ان کو پانی نہیں ملا نماز ہر حال پڑھنی ہے تیمم ممو سید طیبہ مٹی پاک جو ہے وہ اس کے ساتھ کر لو تیمم ہم کا طریقہ یہ ہے ایک دفعہ ہاتھ اپنے چہرے پہ مارو دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے ارکوں پہ مارو ما یرید اللہ کم اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پر تنگی کوئی نہ رکھے وہ یرید یوریدم لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور پوری نعمت تم پر کر دے تشکرون تاکہ تم شکر کرو قرون یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور اس کے وعدے کو جو وعدہ تم سے کیا تھا اس نے جب تم نے کہا تھا ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا تو پھر اب وعدہ کرو ٹھیک بت اللہ, ان اللہ علیم اس کو پورا ضرور کرو اللہ سے بچ کے رہو اللہ تمہارے سینوں کو راز جانتا ہے یا منو اے ایماندارو ہو رہو کونو کم للہ اللہ کے لیے قائم رہو ہر وقت تیار رہو قوا مین ہر وقت تیار رہو اللہ کے لیے کس کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے بال یجر من اور نہ اکسا دے تم کو قوم کا وہ پرانا دکھ کہ تم عدل و انصاف نہ کرو نہ اے دلو انصاف کرو وہ قریب ہے تقوی کے لحاظ سے ود تک اللہ اور اللہ سے بچ کے رہو اِن اللہ خبیر عمار کا اللہ ہی ہے خبردار جو کچھ عمل کرتے ہو واضح ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لایا ملچے کیے ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر بہت بڑا ہوگا وہ لوگ جو کافر ہے اور تقسیم کی ہمارے یہاں یاد کی وہ تو ہے جن میں ایماندار ہو ایماندار ہو اس کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے اور جس وقت ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ لمبے کرے تمہاری طرف ہاتھ اپنے دیا ہم بس ڈک لیا تھا ان کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے روک لیا تھا وقت اللہ اور تقوی اختیار کرولیت وقت ایماندار تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک فرماتل اللہ, اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا اور بھیجا اس میں بارہ سردا بارہ پلٹنے تھی پلاٹون اپنے بنائے وقال اللہ انی معقوم اللہ نے فرمایا بات سنو بنی سرو میں تمہارے ساتھ ہوں شرط یہ ہے کہ قائم کرو نماز کو زکوٰۃ دو میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لے آؤ اور تم عزت کرو ان کی دو اللہ کو جب ضرورت پڑ جائے سیاحت ضرور ہٹا دوں گا میں تم ان اور تمہیں باغات اللہ پاک فرماتا ہے والا قد اسراہی اللہ, اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا اور بھیجا اس میں بارہ سردار بارہ پلٹنے تھی پلاٹون اپنے بنائے وکال اللہ انی معقوم اللہ نے فرمایا بات سنو بڑے اسرائیلی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں شرط یہ ہے کہ قائم کرو نماز کو زکوۃ دو میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لے آؤ اور تم عزت کرو ان کی قرض دو اللہ کو جب ضرورت پڑ جائے لو کبان کم سیاحت ضرور ہٹا دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ والا خود جنات اور تمہیں باغات بہشت میں داخل کروں گا بس جو شخص گفر کرے گا تم میں سے بس سرا تستقیم سے پھل گیا میں نے یہ وعدہ لیا مگر انہوں نے دیکھو کیا قور کیا فبانک سے میسا کا پپا صاحب ان کے وعدے اپنے کو ہم نے ان لانت کی ایک و و ہم نے سخت کر دیا دو ہی ہیر پھیر کرتے تھے اللہ کی کلام کو اس کی جگہ سے ایک کلمہ یہاں سے اکھیڑا دوسری جگہ رکھ دیا تیسری جگہ رکھ یہ دین دیا یہ تین اور نصیحت کیے گئے تھے یہ چار ولا خان تھے اور ہمیشہ ہی رہے تو آپ جب بھی رہے گا تو ہمیشہ اطلاع پاتا رہے گا ان کے خیانت کرنے پر کتمان حق کریں گے اللہ کل کئی تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے فا اچھا در گزر کرو سے دل پہ نہ رکھو ان اللہ محسنین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو دوسرا نمونہ وہ لوگ جو نسرا اپنے آپ کو نصرانی کہتے تھے ہم نے ان سے وعدہ لیا وہ بھی بھول گئے سارا حصہ بس ڈال دیا ہم نے ان میں عداوت کو اور بغض کو دن قیامت تک سو فی اللہ آن قریب خبردار کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ بس روس رو کے جو کرتوت کیا کرتے تھے اے اہل کتاب والوں تمہارے پاس میرا رسول آ چکا ہے وہ بیان کر رہا ہے اکثر وہ چیزیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے و کثیر اور کئی چیزیں ہیں جو درگزر کر جاتا ہے وہ ذکر بھی نہیں کرتا کب جا اللہ و کتاب مبین تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین نور یعنی کتاب مبین نور, نور یعنی کتاب تفصیلیاں ہو تو نور سے مراد کتاب ہوگا کیوں اس لیے کہ نور سے مراد اگر ذات ہو کتاب صفت ہے اور نور ذات ہے صفت کا اطف ذات پر نہیں پڑ سکتا اس لیے نور بھی صفت ہوگی کتاب پ صفت ہوگی اور واؤ تفصیل یا ہوگی یا ادیب منتوار روانہ ہو ہدایت کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے کہ من توار روانہ جب رسول کی طرح رشوت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رسول ہدایت کا رستہ دکھا دیتا ہے رسول کا کام دکھانا ہے اللہ کا کام پہنچانا ہے اس لیے یادی راسرات مستقیم لقد کا بر اللہ دیر کارو پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ وہی تو ہے جو عیسی بیٹا مریم ہے جو صفت اللہ میں ہیں اس وہی صفتیں عیسیٰ بیٹے مریم میں ہیں یا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پراپین مصطفیٰ ہو کر اللہ کریم کی جو صفت ہے وہ اسی صفت میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں یا مطلب کیا ہے ان اللہ الوسیم المریم جو سفت کمال اللہ پہ ہیں وہی صفت اور کمال السلام میں ہیں لقد کا فرل اچھا یہ ہیں یہودی اور عیسائی اور ان پہ فتو لگایا جا رہا ہے ان پہ؟, پہ یہودی اور عیسائیوں کا ایمان کیا تھا ایمان کو کیا تھا دعوا ان کا تھا لا اللہ اللہ متینا کو مجمل طور پہ تمہارا ایمان بھی وہی جو ہمارا ایمان ہے ایمان کے بعد جو شخص کفر کا فتوا جس پہ لگایا جائے تو وہ کون ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے اب اللہ فروت ہے لقد کا فر خدا کی قسم ہے وہ مرتد ہیں ایمان کے بعد کفر کرنا یہ مرتد کا کام ہے لقد کا فرل لگینا ان اللہ عل مصیبر معلوم ہو ان کے پہلے دعوے کے اندر تو ہوب المسیب المریم نہیں تھا پہلا دعوی تو تھا لا الہ الا اللہ اس کے بعد انہوں نے عیسی علیہ السلام کا کفر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی وہی کمال ہے جو اللہ کے اندر کمال ہیں اللہ نے فتویٰ تب لگایا کہ ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے لہذا کفر وہ کمانا یہاں ہوگا مرکز نہ مریم, مریم, مریم تو فرما دے اب اس کا رد ہے کون مالک ہے اللہ کے پکڑ سے اگر ارادہ کر دے اللہ ہلا کر دے مسیح مریم کو اور اس کی ماں کو پمن فلرد میا اور جو کوئی زمین سے ہے سارا کا سارا یعنی ان ارادہ کل مجموعہ ارادہ کل مجموعہ ساری کائنات مجموعہ کو اللہ اللہ کر دے تو کون مالک ہے کہ اللہ کریم سے اس کی ہلاکت کو بچا لے نہیں کسماوات و تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے تو اللہ ہے آسمان زمین کا اور درمیان اس کے اپنی مرضی سے پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اللہ کو لشین کریے کالت یہود اب, اب ان کے درویش اور علماء جو کلید قسم کے تھے نا غلط دعوے کرتے تھے ان کے خلاف ہیں کالت یہود کہا یہودیوں اور نسرانیوں نے ہم اللہ کے پتریلے ہیں محبوب ہیں وہ اور بڑے محبوب ہیں ہم اسی طرح اللہ کو پیارے ہیں جس طرح اکلوتا بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے وہ اہبا ہو اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو فرما دے جواب دے ان کو فلے میں یو ازب کو اگر یہ بات ہے تو شرم تمہارا کیوں کرے گا اللہ عذاب کیوں دے گا تم کو بل انتم بشروں میں تم بھی عام مخلوق کی طرح بشر ہو جس کو اللہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے بات یہ ہے للہ ہے ملک یہ ملک سارا اللہ تعالی کا ہے آسمان زمینوں کا وَإِلَيْهِ لہل اسی کی طرح لوٹنے کی جگہ اہل کتاب والے آ چکا تمہارے پاس رسول ہمارا بیان کرتا ہے تمہارے لیے کس حالت میں اللہ فطرت ہے فطرت کی حالت میں یعنی تمام انبیاء کا دور ختم ہو گیا ہے اب بالکل فطرت چھٹی ہو گئی ہے رسولوں کی اتنا عرصہ ہو گیا ہے رسولوں کی چھٹی کرائے اب اس کے بعد ہمارا رسول آخری آ گیا ہے. یعنی دیکھو نا یعنی اللہ فطرت میرا رسول پیچھے آیا تھا یہاں بھی آئے یوبین یعنی رسول بھی آخری ہے اور یہ بیان بھی آخری ہے رسول کے بعد رسول کوئی نہیں اور اس بیان کے بعد بیان بھی کوئی نہیں یہ کہتے ہیں شہر کتباد کتاب لال بخاری معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نیچے دیکھو اللہ کے بعد فترت یعنی بیان بھی آخری ہے اور رسول بھی آخری ہے اس کے بعد نہ کو بیان ہوگا ایسا بیان جو اس میں موجود نہ ہو کوئی بیان نہ ہوگا جو کچھ بیان ہوگا وہی ہوگا جو کچھ اس میں ہے اس بیان کے اسی طرح وہ کام کسی کی کال کسی کا قول یا کسی بزرگ کی بات نہیں چلے گی مگر وہی چلے گی جو اس محمد سے ثابت ہوگی قرآن سے جو ثابت ہوگی کوئی بات نہیں چلنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں ہاں جی فطرت ہے مینا وہ تم کر کو یہ نہ کہنا کہ میاں ہمارے پاس نبی کو نہیں آیا بشیر کو نہیں آیا نذیر کو نہیں آیا وہ دیکھ رو اب بشیر بھی آ گیا نذیر بھی آ گئے اللہ اللہ کو نشین قدیر نہ بھیج کر بھی تمہیں عذاب دے سکتا تھا مگر افسر ایسا نہیں کیا اس کار ابوسا قوم ہی کہا جب موسا علیہ السلام اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب کہ تمہارے اندر اللہ نے نبی بنائے بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی جہان والے کو نہیں دیا او قوم میری انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح لقب جو دے رہے ہو. اے اللہ کا رسول بتا کیا حکم ہے کیا کرنا چاہتے ہیں جناب وہ بات یہ ہے کہ یا قوم ارض المقدر یہ بیت المقدس والی وستی جو ہے نا اس میں تم داخل ہو جاؤ اور ان لوگوں سے جہاد کرو وہ سارے کافروں کا قبضہ ہے اس پر اللہ کا گھر ہے قبلہ ہے بنا ہوا اور سارے لوگ اس پہ قبضہ کر گئے ہیں کافر لوگ ان سے لڑو اللہ کا تدولہ اخبار کو واپس نہ ہٹ جانا پتہ نکلے مخافرین ہیں ورنہ ہو جاؤ گے تم خصارے میں پڑے وہ کر لگے ہو بادشاہ انہ فیہا قومن جبباری بڑے جابر لوگ وہاں تو رہتے ہیں ان سے لڑنا تو بڑی مشکل بات ہے ہاں پہلے ان کو وہاں سے نکال تو پھر ہم وستی میں داخل ہو جائیں رد پکے دکھا ورنہ لے سور ان لند ہو رہا ہتہ یخرجو میں نہ ہم نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں ہتھی کے نکل جائیں وہ جبار جب کون یخرجو میں نہا اگر وہ نکل جائے تو اناخل باز کے بڑھ گالی کا نہ پڑے بس صرف یہ تکلیف نہ ہوا موری صاحب کو ایسی مسجد بتا دینا جس میں سارے موحد ہوں یہ مشرق اور ختم والے کرخانی والے لوگ نہ ہوں ورنہ ہم مجبور ہو کے کرخانی پڑیں گے اور ختم بھی کھائیں گے یہ مطلب ہے رتہ پکا کھاوی جسا سانوں محنت نہ کرنے پہنے کوئی بالکل چونچرا نہ ہوگے ورنہ دیکھو نا جی اگر ہم نے کو بیان کیا تو ہر کسی کے رہت کرنی پڑے گی کل خانے کا بھی کرنا پڑے گا ختم کا بھی کرنا پڑے گا تو وہ یہ نکل جائیں جب بار قوم جابر بندے وہ دن مشہور ہے کہ وہ اپنی دبکوں میں بارہ بارہ بھی کو داخل کر کے مروڑ دیتے تھے قومن جبارین انہوں نے سن رکھتا کہ بڑے جابر ہیں اس لیے موسیٰ علیہ وسلم کہنے لگے ہزار بار تو ہمیں کہنے لے ہم نہیں داخل ہوتے پہلے انہوں نے بالکل بلکل خوش و خرم ہو کے ارام نالوانے کے سامنے لیے فینہ داخل ہوتے دو مرد انہوں سے بولے جن کو دل میں اللہ کا خوف تھا انہوں پر اللہ نے ارامی کر دیا تھا وہ کر لگے یار خود خلو الحم اس کے شہر کے دروازے کی طرف سے اللہ کی توقل کرو ہر جاؤ فیضاد خل تم ہو جب تم داخل ہو جاؤ گے ان اللہ تم غالب ہو وہ اللہ فل تو مددین اللہ پر توقل کرو گا تو ایماندار ان دو لوگوں کی دو آدمیوں کی تبلیغ کے باوجود وہ کہنے لگے اور جی جی اچھا وہ انہوں نے کہا لنت خولا آباد ہم کتن داخل نہیں ہوں گے ماں ما جب تک اس میں ہے بستی میں بس بات ہی جی زیادہ زور پوج تو تیرا دے پہ لڑونا ربوں کا فقات لا پہلے لڑو ان کے ساتھ اس کے بعد کنہ نہ پتلا مار کے بیٹھے آ ہاں پہلے بن کے تیرا رب لڑو ایمان دسو ایمان ہائی کون قرآن پاک صاحب کہتا ہے نبی پر ایمان ہو تو آدمی ایمان کو مقدم رکھتا ہے جان کو مقدم نہیں رکھتا نبی اسلام کے صحابی کیا کہتے تھے جل سہا ہونا ان اند کا لوگ ان نبیر صاحب آپ تکلیف نہ کریں آپ یہاں بیٹھے خیمے میں ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور موس علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو تیرا خدا جا کے لڑکے آؤ اور ان کو اسی سے نکالو کتنا بڑا ظلم ہے کالو یا موسا کال رب ان لاب لکھو اتنا پریشان ہوا موسا علیہ السلام اتنا مجبور ہوا کہنے لگا اے رب میرے انی کو اللہ نب میں تو اپنے اپنا ذمہ وار ہوں یا میرا بھائی جو ہے ہارون یہ اس کو ہم دونوں تو ہیں کٹھے یا اب میں کیا کروں ففروین کامل قوم بد اللہ ان میرے درمیان جدائی پاتے کدے بھی کٹھے نہ ہوئے سی گندے ساتھی نہ لو چنگا آدمی کمزور ہوئے تا وہ اچھا ہے مگر ایسا آدمی جو ہمیشہ اپنی جان کا تما کرے اور دوسرے ساتھی کا تما نہ کرے ایسے ساتھیوں کے ساتھ ہونے سے بھی پورے کرنا چاہیے کالا محرمۃ اچھا وسطی تو میں فتح کروا دوں گا تمہیں باقی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں آتے ان نہ مقدس یہ بستی اس کی ساری زمین 40 سال اللہ نے ان پر حرام کر دی ہے یتی ہوں حیران سرگردان ہو کے پھرتے رہیں گے ان کو چین نہیں ملے گا سکھ نہیں ملے گا اس سکھ کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا دل دکھایا ہے ان کو سکھ کبھی نصیب نہیں ہوگا فلاسل قوم فاسکی حکمت کرنے والے لوگوں پر آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے وطلو علیہ ہم اعظم اوپر ان کے یہ نمونہ ذیلت کا نمونہ جس طرح انہوں نے اٹھایا اس طرح ایک اور نمونہ بھی ہم بیان کرتے ہیں وطلو علیہ ہم اعظم بلحق اور پڑھو ان کے خبر دو آدم کے بیٹوں کی ہاتھ سچ کے ساتھ جب کہ انہوں نے قربانی پیش کی دونوں نے فتح کو بلا بنوا پس قبول کر لی گئی ایک کی قربانی اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی قربانی وہ کہنے لگا جس کی قبول نہیں کی گئی تھی وہ کہنے لگا لا کتول نہ میں تمہیں قتل کروں گا کال انما وہ کہنے لگا جو مقتول ہو گیا تھا کہ میاں اللہ کریم کی عادت ہے کہ متقی لوگوں کی قربانی ضرور قبول کرتا ہے اگر تیری قبول نہیں کی تو میرا کیا قصور ہے قاتل قبیل قاتل حابیل مقتول قاتل کا تقاتر تھا اور مقتول دوسرا بھائی حابیل تھا حل نے کہا یا تھامب ست اور اگر تو لمبا کرے گا میری طرف ہاتھ تاکہ مجھے قتل کرے مجھے اللہ کی کسم ہے میں آپ تری طرف کئی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تا کہ تجھے قتل کروں کیوں انہی اخاف اللہ رب العالمین میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے میرا ارادہ ہے کہ تو تبوہ لوٹے تو میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی فتکون من اصحاب النار تو جہرمیوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی جزا بھی یہی ہوتی ہے فتوات لہو نفسو قتلہ کیے پس خوش کر دیا خوش کر دیا اس کو اس کے نفس نے یہ جی قتل کر دیا اپنے بھائی کو پس قتل کر دیا اپنے بھائی کو پس ہو گیا سارے پانی والوں میں سے کس طرح اس کے بعد حیران تھا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کہاں دباؤں اور کیسے چھپاؤں بڑا حیران سرگردان پاگل ہو گیا کہ یہ تو ساری دنیا دیکھنے والی ہے اس کو چھپانے کا کیا کیا طریقہ ہے یہ تو لاش بھی گل جائے گی سڑ جائے گی تب پیدا ہوگا بڑا حیران و پریشان کھڑا تھا تب تو اللہ نے اس کے بعد بیجاللہ نے ایک کمرے کو جو کھریدنے لگا کھودنے لگا زمین کو لے اس لیے کھود رہا تھا مٹی نکال ٹوڑا بنایا اس نے یہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ دکھا دے دکھا دے اس کو کہ کس طرح چھپائے گا اللہ پائی اپنے کی کال لتا جب دیکھا اس نے کہ یہ کوا جو ہے یہ زمین کوریت رہا ہے کھود رہا ہے اپنی چونچ سے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے شاید یہ مجھے دکھانے کے لیے آیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاج کو دہن کروں کالیا وتا آج اب تو انہوں نہ مسرا کہنے لگا ہلاکت میری جلدیا ہلاکت میری جلدیا یہ تیرے آنے کا وقت ہے کا میں کاش کہ میں اتنا آج ہو گیا کہ جتنا بھی میرے اندر عقل ہی نہیں رہا اور یہ سوتا پھر چھپاتا میں اپنے بھائی کی لاش کو من مین پس ہو گیا کرنے والوں میں سے شرم سارے واقع ہے تو قبر کے بھیجنے سے اللہ نے سکھا دیا کہ مردے کو دفن کیا جانے کا زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے پھر وہاں سے لے کر مسلسل قیامت تک کے لیے یہی طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ میت کو دفن زمین میں کیا جاتا ہے دفن معلوم ہوا اصلی قبر وہی ہے جو زمین میں ہوتی ہے یہ قبر اصلی نہ ہو وہ ہو کہیں برزخ میں اور مرد یہاں مطلب تو یہ ہے کہ قبر چونے گچ مردہ بے ایمان یہاں اصل مردہ ہوگا وہاں اصل قبر ہوگی جھگڑا چلا ہوا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ قبر اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے قرآن مقدس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اللہ کے بعد یہ اللہ نے فباس اللہ, اللہ نے بھیجا کبے کو کوئی کہتے ہیں مکئی کی چلی لیے پھرتا تھا کوئی کہتے ہیں کہ اپنے جیسے کبے کو مار کے لے آیا تھا اس کو دفن کرنا تھا یہ بات کوئی نہیں یہ قرآن کیا کہتا ہے لوری یا صرف اس بندے کو دکھانے کے لیے آیا تھا زمین کو کھڑے لگا کہ تو کس طرح اپنے بھائی کی علاج کو دفن کرو سمجھ لگی کہ جہاں اصل مردہ ہوگا وہاں اصل قبر ہوگی اصلی اور شری قبر یہی ہے جو زمین کے اندر موجود ہے وہ قبر نہیں ہے الین یا سجین یا بیشت یا وغیرہ وغیرہ قبر وہی ہے مسکن المیت سارے لغت والے متفق ہیں کہ جہاں میت رکھا جائے اس کو قبر کرتے ہیں مسکان کا میت لہذا یہاں میت کا ہوگا بدن بس وہیں ہوگی قبر ہوگی اصل قبر جو ہے وہ یہی ہے کہ جس میں میت دفن کیا جائے اور میت کیا جاتا ہے دفن زمین میں لہذا اصل قبر یہی زمین ہے من عجل ذالکہ اسی وجہ سے قتبنا علا بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفسن ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیلیوں پہ کہ تحقیق جو قتل کرے گا کسی جان کو وغیر جان کے اور فساد میں فیل لردے یا زمین کے اندر فساد مچانے کی خاطر وہ کہ قتل کیا اسے تمام لوگوں کو اور جس کو زندہ کرے گا اللہ زندہ رہے رکھا جس جس کو خود کہ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا والا تم روسونا بل بھیا نہ آتے اور خدا کی قسم ہے ہم نے آ گیا ان کے پاس رسول ہمارے کلم کھلی دلیلیں لے کر پھر اس کے بعد بہت سارے ان میں سے زمین کے اندر اسرا خون ریزی کرتے ہیں ان نماز جزا نے خون ریزی کی لاگت سے اب ڈکیتی کا ذکر بھی آ گیا جزا ان لوگوں کی جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور رسول کے ذات اور یساون الفسادن اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی ایقتلن کو قتل کر دو اور یصلبو سولی چڑھا دو او تو قطع اذیہ ان کے ہاتھ काटे جائیں پیر کٹے जाएं دایا اور با خلاف من خلاف اور ينفوا من الارض یا ان کو دیش نکالی دی دی جائے ذلت ان کے لیے دنیا میں فی اضاب ان کے لئے اضاب آخرت کا تابو من قبل انتک در اگر وہ لوگ بشرتے کے تو بطائب ہو جائیں قابو آنے سے پہلے من قبل انتخک درو قابو آنے سے پہلے اگر وہ تواندارو یہ توحید کا اور اصل دعویٰ ہے منشا اور منشا دارو ڈر اللہ سے وب تگوسی تکوا اختیار کر کے وب تگوی لسیلہ پھر تلاش کرو اللہ کی طرف اپنی ساری حاجت وسیلہ تمام حاجت اپنی جو ہیں یہ اللہ کے سامنے تقوی کے اختیار کرو کرواہدی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اب دیکھو ابتق اللہ کے ساتھ جاہد الفی سبھی لئی ابتگو وسیلہ سے یہ درمیان میں آ گیا اطق اللہ پہلے وقت الفی سبھی رہی بعد میں ہمیشہ عام طور لوگوں کو مانے ہوتی ہیں ایمان سے ضرورات ضروریات اور حاجات مانے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو پھر مجھ سے جو کچھ مانگتے جاؤ میں دوں گا سمجھے جب تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ جاہد فی سبھی لے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ نہیں پھر اس مسئلے کو پہنچاؤ کائنات میں جاید و فیس ابھی لئی جو تکوا تم نے اختیار کیا تھا تمہاری ضرورتیں پوری اللہ نے کی تھی اور اسی چیز کی اشاعت لوگوں میں کرو من جا جو میرے معاملے میں جہاد کرے گا میں سارے رستے اختیار کرنے کے بعد تلوار اٹھا لو اگر تلوار ہونے کا حکم ہم پہ ہوتا ہم تو سب کافر ہیں پھر کوئی بھی نہیں اٹھا رہا جو اٹھا رہا ہے وہ ویسے کافی ایمان ان کا اپنا کوئی نہیں ہے معلوم ہو گیا جاہدی سبھی اللہ کے راستے توحید میں جہاد کرو کیا مطلب اشاعت کرو توحید والے مسئلے کی اور لوگوں کو کہو ضرورتوں کے پیچھے تم ایمان نہ چھوڑو ضرورتیں اگر پوری کروانی ہیں تو تقوی اختیار کرو لال تفل تم کامیاب ہو جاؤ ان اللہ دینا کا فرو لو ان لو پل جمیا وہ لوگ جو کافر ہیں کاش کے اگر وہ ساری کی ساری زمین کا سونا چاندی دے دیں لفت دوں بھئی میں نزابی ہوں مل کے عام دے دے کیوں نہیں دن قیامت کی آمد کے اللہ قبول نہیں کرے گا بس کیوں ان کے عذاب علیم یورید یا خرجو ملن نارے اور ارادہ کرتے ہیں کریں گے کہ نکل جائیں جہنم کی آگ سے وما ہم حالانکہ وہ نہیں نکل سکیں گے جہنم کی آگ سے مقیم اور سارے کو بس سارے کا تو فخ لگے ہاتھوں چور کی سزا کا حکم بھی مان لو چور کرنے والا چوری اور چوری کرنے والی عورت کاٹ دو ہاتھ جزا بما کا سبا نکالم من اللہ دائیں دائیں ہاتھ کاٹو کھپے جزا ماں کا سبا یہ جزا ہوگی ان کو سزا ہوگی جو کمایا ہے انہوں نے یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے والعزیز عزیز الحکیم جو شب تو محتاب ہو جائے ظلم کرنے کے بعد اور اصلاح بھی کر لے تو ان اللہ, ان اللہ علم کا فر اللہ لقد کافر کالو سے متعلق ہے وہ کیوں کا ہیں؟ لما کیا تو نہیں جانتا کہ سارے کے سارے کمالات جتنے ہیں ملک کے جتنے قبضے ہیں آسمان و زمینوں کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں یو ازب مہیشہ دے گا جس کو چاہتا ہے مغفرت کرے گا جس کی چاہتا ہے واللہ اللہ اللہ کل شہن قدیر اللہ ہر چیز بے قادر ہے ختم ہوا دوسرا حصہ یا رسول پاک میں منافق اہل کتاب وہ کو جو پھر کرتے ہیں کوفر میں یعنی جو سبار سے کہتے ہیں آمنا حالانکہ نئی ایمان لائے ان کے دل دلین ہادو اور یہودیوں میں سے تو کوئی کئی پارٹیاں ہیں ایک تو یہ ہے سماؤن الک سنتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جھوٹی کہانیاں جھوٹی روایتیں سننا سماؤن الم آخرین اور دوسری پارٹی ہے جو ایک بڑی پارٹی کے لیے جھوٹ سننے کے لیے آتی ہے لمحہ تو وہ جو تیرے پاس نہیں آتے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے ذمے لگاتے ہیں جاؤ کوئی جھوٹ جھو جھو بنا کے لے آؤ ہر روکل میں وہ ادل بدل کیا کرتے ہیں اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے کل میں ہٹا دیتے ہیں یا پور اور اوی تم آ وہ کہتے ہیں اگر دیے گئے تم اس کو یہ مسئلہ اگر کوئی دیا جائے خود ہمارے پٹ کا مسئلہ تو پکڑ لو اور اگر مسئلہ کوئی اور محمد بیان کرے تو فضر اصل بات یہ ہے جس کا ارادہ کر لے اللہ پھنسا دینے کا پس نہیں مالک تو اس کے لیے اللہ سے کچھ وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا لہن دنیا دنیا میں جلیل ہوں گے پر ہوں فی الحال تیز آپ ہاں سماؤ نلقم وہ پہلے سماؤ جو گزرا ہے اس سے بدل ہے سماؤ نل سننے والے ہیں جھوٹ کو اکار انیس کھانے والے آرام کو فہم جافا کو بہن اگر آ جائیں تیرے پاس تو پھر فیصلہ کرے درمیان ان کے یا نہ کریں کوئی ضرورت نہیں اگر ایراد کر لیں تو ان سے تو اگر فیصلہ نہ بھی کرے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو حکم کو بہن اور اگر ارادہ ہو جائے فیصلے کرنے کا تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ ان اللہ یو ہی بالمک سے اللہ ہی پسند کرتا انصاف کرنے والوں کو اور یہ ہیں کافر ان کے کفر کے اندر شک نہیں ملتی مونا کا یہ کس طرح فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اللہ یہی رجم کا حکم تو ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا ہے من پھر مر جاتے ہیں اس بات سے وما اور یہ ایماندار ہے ہی نہیں یہ اپنی کتاب سے بھی دگا کر رہے ہیں اچھا. نور ہم نے تو پہلا واقعہ ہم نے اتارا تورات کو بیچ اس کے ہدایت اور نور ہے فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ نبی وہ جو کامل نبی ہے ان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں جو یہودی سارے کے سارے چونکہ نگران بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب سے توبہ گا طائب یہودی ربانی آبار یہ ان کے ذمہ لگایا تھا پیغمبر نے کہ تم کتاب کو محفوظ رکھنا یہی اتل کتاب ہے یہی اتل کتاب ہے تیرہ امول کتاب وہ ہیں جن کو پیغمبروں نے کتاب دی جن کو تھام رکھنا اتل کتاب ہیں جن کو پیغمبروں کے نائبوں نے کتاب دی نوابوں نے اس لیے آتینا ناحم کتاب جو ہے وہ سیدھا فیل ہے آت ان پہ اللہ کریم کو بھی اعتماد تھا کیونکہ برائے راست پیغمبروں نے کتاب دی تھی ایک ہے جو پیغمبروں کے نائب تھے انہوں نے ان کو سنبھالا دیا کہ خیال کرنا ان کتابوں پہ عمل ان کا اتہ پتہ نہیں تھا کہ الٹے چلیں گے یا سیدھے چلیں گے اس لیے اوت الکتاب ان کا نام رکھا تو دیکھا جائے گا ان کو کہ ات ال اپنے فیل کی طرح الٹے چلتے ہیں یا سیدھے چلتے ہیں چنانچہ وہی سلیمان علیہ السلام کے میں ایک ٹولی ات ال کتاب کی الٹی چل گئی کیا ہو گئی الٹی چل گئی اور باقی کتاب جو تھی اہل کتاب والے او بن کے اپنے حال پہ رہ گئے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری نبوت سے پہلے اللہ نے تمام مخلوقات کی طرف جانک کے دیکھا تمام کو ناپسند کیا مقت ہوں ارب ہوں و ناراضگی کی نظر سے تمام کو دیکھا اللہ بقایا من آل کتاب مگر باقی وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے اپنے دین پر آ رہے تھے اللہ نے ان کو پسند کیا فرمایا اللہ پکایا اہل کتاب نہ پکایا من آل کتاب اہل کتاب میں سے جو باقی آ رہے تھے اپنے دین پر یعنی اوت کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اس لیے ان کی چھوکری کو بھی پسند کیا مومروں کے لیے ان کی زبیہ کو بھی پسند کیا ممروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے نا یہودی ربانیین نین توبہ طیب ہوئے ہوئے للین ہادوزین تابو وہ یہودی لوگ جو توبہ طائب ہو گئے تھے زہاد ربانیون یون احبار مولوی بے مستن کتاب اللہ چونکہ بنائے گئے تھے اللہ کے کتاب کے اور اللہ کی طرف سے وہ گواہی تھے اور اللہ نے ان کو کہا تھا لا تکیا قسم کی دنیا کے پیچھے تو میری آیات کا سودا نہ کرنا سن لو وہی حکم اللہ جو فیصلہ نہیں کرے گا طرح جس طرح اللہ نے اتارا ہے جس طرح اللہ نے اتارا ہے غیر شریف چیز کو شری بتانا غیر قرآن چیز کو قرآن بتانا جس طرح یہ کہتے ہیں کہ تعویذ جو لکھ رہا ہے یہ کو ہم تو قرآن کا تویر دیتے ہیں یاد نہیں غیر شری چیز کو شری بتانا اور غیر ما اللہ کو ما اللہ بتانا اگر ایسا کرو گے تم کون ہو پھر نب نفس سے اور دوسرا واقعہ ہم نے فرض کر دیا تھا ان پہ جو شخص دوسرے جان کو قتل کرے گا بلعن آنکھ اس نفس کے بدلے نفس ہوگا آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی ناک کے بدلے ناک ہوگا کان کے بدلے کان ہوگا دانت کے بدلے دانت ہوگا بہرحال زخم جیتنے ہی ہیں ان کا بدلہ ہے فواندہ اگر کوئی معاف کر دے اس معاملے میں تو اس کے لیے براہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر فیصلہ کرنا چاہے تو ملب یا کوئی اللہ اس معاملے میں جو فیصلہ اللہ کے معز اللہ کے خلاف کرے ہم ظالم اور ظالم تیسرا واقعہ میں کہ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے انبیاء کے بعد بے لے آئے ہم ایسا دیتے مریم کو مصد کل مابین جدہ انجیل تورات کی مصدق تھی اور عیسا موسا کا مصدق تھا وہ آتا انجیل افیے نور دیا ہم نے اس کو انجیل اس میں ہدایت بھی تھی اور شبہات کو دور کرنے والی ہوسنی بھی وہ مصد کل مابین جد اور تصدیق کرنے والا تھا وہ اپنے سامنے تورات کی اور انجیل میں ملی ہدایت تھی مئ عزت اور خدا ترس لوگوں کے لیے عمل کرنے کا واضح بھی تھا مئلت اور پھر ہم نے اس میں بھی کہا تھا ول یہ وحکم انجیل ہم نے کہا کہ چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے ساتھ اس کے جو ہے اللہ نے بیچ اس کے نہ منگل اب بھی جو اس کا اعتقاد نہ رکھے جس طرح اللہ نے اتارا تھا جس طرح ان کتابوں کے اندر تورات اور انجیل میں ہم نے خون کے قانون ذکر کیے تھے اسی طرح انزلنا نا اللہ کا اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو واقع امر واقعہ کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے کتاب تھی وہ موہم میں نن الحرگ دینے والا ہے پہلی کتاب کی صحت کے لیے اور محافظ بھی ہے اس کی سچائی کا موہ میں نن بھی ہے اس کی سچائی کا گائی کا چنانچے کیونکہ قرآن بھی ان پہلی کتابوں کی تصدیق لے کے آیا ہے اس میں بھی بھی مثلے ہیں جو پہ کتابوں میں تھے تو پھر تاقید مزید کے لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان ساتھ ما انزل اللہ کے ولا تتب نہ پیچھے چلیں ان کی خواہشات کے اما جا اک منل حق اے من اما جا اکمن حق اس حال میں کہ اراد کرنے والے ہوں آپ اس سے جو آ چکا ہے آپ کے پاس حق من اما جا اکمن حق لکل لیکل امت ہر امت کے لیے بنا دیا ہم نے تم میں سے ایک واضح راستہ و منہاجن اور چلنے کا راستہ شرا و منہاج دونوں کا مانا ایک ہے صرف شرا یعنی ظاہر باہر ہے منہاجا یعنی جس پہ چلا جائے و شاہ اللہ امت الحدہ اگر چاہتا اللہ پاک تو بنا دیتا تم کو ایک ہی جماعت جس طرح آتا قرآن نے کل نفسا ہر ایک نفس کو اس کی ہدایت کا راستہ دکھا کے ایک ہی جماعت بنا دیتے یوں نہیں کیا ہم نے ولا کل یبن حکم فی متا کون لیکن تاکہ ازمائش کرے تمہاری کہ کون رسمی طور پہ قانون کا اتباع کرتا ہے اور قانون کون قانون اللہی سمجھ کر ابتدا کرتا ہے لے یب لوگوں کو فی ماں بیچ اس کے جو دیا ہے حکم تم کو اللہ نے وہ دیکھنا چاہتا ہے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ رسمی ملا کون بنتا ہے اور حقیقی کون بنتا ہے فخل خیرات رسموں کو چھوڑو بلکہ ہر اچھے کام کی طرف دوڑو اچھائی کی طرف دوڑو گندی رسموں کو چھوڑو پل اللہ ہے حکم اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کے جانا تمہارا تمام کا بس خبر دے گا تم کو ساتھ اس کے لٹھے بھی جو تھے بیچ اس کے اختلاف کیا کرتے تھے بعض میں وہ انہ کو پھر تو آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں درمیان ان کے ما انزل اللہ کے مطابق تب تب اور نہ پیچھے چلے ان کی بد رسموں کے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری رسموں کے جواز کا فتویٰ دے اور ہم ان کے ساتھ متفق ہو جائیں آپ بالکل معلّہ کے علاوہ کسی طرف نہ جائیں ہم کا محتاط رہیں ان سے کہیں فتنے میں نہ پھسلا نہ دے آپ کو بعض ان حکموں سے جو اللہ نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف وہ تو کوشش کر رہے فیم ط اور اگر قرآن کے فیصلے سے وہ منہ موڑ جائیں فعلم انما يريد تو یقین رکھو کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسی بہم بے پہنچا دے ان کو عذاب اپنا ان کے بعد کرتوتوں کی وجہ سے وہ انکثیر لفا سے یہودی لوگ جو ہیں نا ان میں اکثر لوگ پیشہ ور نا فرمان ہے <كُون> اف حکمل جاہلیت یبون قتل کر کے پھر صدیا دے کر جان چھوڑانا چاہتے ہیں للو اف حکمل جاہلیت یب ہوں کیا کافروں والے دور کی حکومت چاہتے ہیں یہ یب ہوں جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ کیا کرتے تھے کہ شروفا پر حدود جاری نہیں کرتے تھے اور غریبوں کی چمڑی اٹھیر لیا کرتے تھے غمن السن مِنَ اللَّهِ حکمن کون زیادہ خوب ہے اللہ سے آزرو فیصلے کے مگر یہ اس قوم کے لیے ہے جس قوم کو اللہ کے قانون پر یقین ہوتا ہے جن کو اللہ کے قانون پر یقین ہی نہیں ہے وہ کس طرح اللہ کے فیصلے کو قبول کر سکتی یا منو نومنوں کو حکم ہے کہ اہل کتاب جو منافع قسم کے ہیں ان سے مواخت چھوڑ دو اے ایمان والو! نہ بناؤ یہودیوں نصرانیوں کو دوست صرف دوستی کا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے مذہب کا نہیں ان کو دوست مت بناؤ یعنی جب مذہب تمہارا ایک نہیں تو دل بھی ایک نہیں ہونا چاہیے بعض ہم اولیا ہو باس بعض ان کے بعض کے دوست ہو سکتے ہیں کیوں ان کا نظریہ ایک ہے مذہب ایک ہے تمہارا مذہب چونکہ دوسرا ہے اس لیے تمہارا دل بھی ان سے دور ہونا چاہیے معیت اللہ مین کم جو دوستی رکھے گا ان سے مین کم تم میں سے فرم تو پھر وہ بھی انہی کے ساتھ کا ہوگا نا پھر مسلمانوں کے ساتھ کا تو نہیں ہو سکتا اللہ اللہ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسے لوگ جو ہے نا سالم ہوتے ہیں اور اللہ نئی کامیاب ہونے دیتا قوم ظالموں کو اب منافقین پر شکوہ فتح اللہ کلو رزل آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیغمبر ان لوگوں کو جن کے دل میں مرد نفاق ہے سارے اونا جلدی جلدی دوڑ کر گھس رہے ہیں فی ہم بیچ دوستی ان کی کے یو جو نصارا کے ساتھ دوستی میں فی موا لاتے ہم فی ہم فی موا ان کی دوستی میں یہ سارے اونا دوڑ دوڑ کے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں یقو نقشہ ان سی بنا دائرہ جملہ اسفینافی یا یقو لونا یوسارفی ختم یقولون سے نئے سرے سے جملہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں یار نقشہ انتظار بنا دائرہ ہم ڈرتے ہیں کہیں پہنچ نہ جائے ہمیں کوئی حادثہ اگر ہم رڑے رت پر جا کے مسلمانوں کا ساتھ دیں تو ہمیں کسی حادثے کے گھیر لینے کا خطرہ ہے اس لیے ہم کھل کر ان کے ساتھ نہ رہیں آتے ادھر رہیں آتے ادھر رہیں فتح این ممکن ہے کہ اللہ لے آئے اپنے حکم سے منافقوں کا راز کھول جائے تو پھر ہو جائیں گے اوپر اس کے جو چھپاتے ہیں اپنی جانوں میں نادمین بالکل شرم سار اور سلیل ہو جائیں گے کہ وہ ہم تو دل میں چھپایا کرتے تھے کہ ان سے دوستی رکھنے کو مگر یہ تو ہماری دوستی ظاہر باہر ہو گئی جب یہ دوڑتی ہیں نا منافق لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کبھی ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں کبھی وہ ان کی دعوت پہ آ رہے ہیں کبھی وہ ان کے پاس جا رہے ہیں کبھی یہ ان کے پاس وقت دیکھ کے نا تعجب کے ساتھ کہتے ہیں ایماندار لوگ تعجب سور تم نے تو یہاں قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں تمہاری پارٹی کے ہیں نہ مراد رامیو ہاؤزین اقسم و بلا ان لما کو کیا یہی نہیں ہے جو قسمیں کھایا کرتے تھے پکی قسمیں اپنی کہ تاقیق ہم تو میاں موم تمہارے ساتھ ہیں سور دے سور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اب تو کس دور دور کے وہ کافروں کے ساتھ سنگت لگا رہے ہیں جو کرتے ہیں تو یہود و سارا کی کرتے ہیں خاص بھی ہو چکے ان کے امال ہو گئے خسارے میں جانے والے کیوں امال ان کے ذائق کیوں ہو گئے آدھی اس کی وجہ یا <تصح> ایمان خان ہاں ہاں یہ جو دور دور کے ان کے ساتھ منع کرنے کے باوجود ان کی دوستی لگا رہے ہیں حاد تت عام کیوں اس کی وجہ کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں اس لیے کہ ان کو منع کیا گیا کہ تم اہل کتاب یہود و نشارہ کے ساتھ تعلق مت لگاؤ منع کرنے کے باوجود اور اپنے آپ کو ایماندار ہونے کے باوجود کہلانے کے باوجود پھر چونکہ انہوں نے ان سے دوستی لی ہے اور دوستی کی وجہ سے جہاد سے انکار کر دیا ہے اس لیے وہ مرتد ہو گئے ہیں چونکہ مرتد ہے اس لیے حادثت عام عالم مین اندھی نہیں اے ایمان مرتد ہو جائے گا پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے یعنی یہودیوں سے دوستی لگا کے جہاد سے جی چرائے گا تو وہ کو جس سے وہ محبت کریں گے نہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور نرم ہو کے رہیں گے مومنوں کے لیے اور خالب ہو کے رہیں گے سخت ہو کے رہیں گے کافر پر جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ایسی قوم پھر اللہ لے آئے گا انہیں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے یعنی منافقین جو سچے ایک قرآن نے تعبیر کیا نا سچے مومن تو کبھی مرتد ہو سکتے نہیں جس طرح صحیح معنی میں جو کافر ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا الاق امن کافرون حقا اسی طرح الاق امل مومن جو صحیح معنی میں مومن ہوگا وہ مرتب نہیں ہو سکتا جو صحیح معنی میں سچا پکا اندر باہر سے مجاہر کافر ہوگا جس طرح اس میں ایمان کی گنجائش نہیں اسی طرح مومن آدمی جو صحیح معنی میں ہے اس میں بھی ارتداد کی گنجائش نہیں ہے مرتب ہوتا بھی ہوئی ہے جو اسلام کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں داؤ پیچ پہ لگا رہا ہو مسلمانوں کو بھی اور اللہ کو بھی یو خواب آ بنو اوپر اوپر سے ایمان کا دعوی کرنے والا یہ خطاب بھی انہی کو کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ یہودی اور نصرانیوں سے دوستی نہ لگاؤ ورنہ سچا مومن کس طرح یہودی اور نصرانی سے دوستی لگا سکتا ہے یہ اوپر اوپر کو جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے مگر تھے وہ منافق ان کے متعلق یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے دوستی مت بناؤ پھر اخیر میں یہ سنایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی لگا کے جو جہاد سے جی چڑائے گا وہ مرتب ہو جائے گا ذہان کا اللہ ہے یہ میشا یہ سفتے جو ہیں نا یہ سفتیں جو ہم نے شمار کی ہیں و یو ہیب ہوں ہیبنازہ لا یخافون یہ میرا فضل ہے اللہ کا یوتی ہے معین شاہ دیتا ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے یعنی یہ خسائل جو مزکور ہیں یہ محض تسبب کے طور پر ہے ورنہ یہ, یہ نہیں کہ اللہ کریم ان فضائل کو دیکھ کر تب جا کے بندے کے درجے بلند کرے نا اللہ تعالیٰ تو ویسے درجے بلند کر سکتا ہے واصل العلیم اللہ بہت کھلے علم والا ہے